سورت الجمعہ لفظ جمعہ یہ ہمارے عرف میں جمعہ مشہور ہے تو لفظ جمع بھی ہے اور جمعہ بھی ہے تو اس لفظ کو دو طرح سے عربی میں پڑھا گیا جمعہ میم پر پیش اور میم ساکن بھی ہے جمعہ دونوں تلفظ درست ہیں سر جمع مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر سکسٹی ٹو ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو دس ہے اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوں ہیں اس سورہ مبارکہ میں جمعہ کی نماز کے احکام بیان کیے گئے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یو سب بح اللہ کی معاف سماواتی وماف الدی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں الملکل قدوس العزیز الحکیم وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے القدوس سب سے زیادہ پاک ہے پاکیزہ ہے ہر ایب سے وہ پاک ہے العزیز عزت دینے والا غالب ہے الحکیم حکمت والا ہودی باس فل امی نا وزاد جس نے امیوں میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہودی وزاد جس نے بآساں بھیجا فل امی امیوں میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول یہاں امی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو توریت اور انجیل کے ماننے والے نہیں ہیں اس زمانے میں لوگوں کے دو گروہ تھے ایک وہ تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے توریت انجیل زبور یا آسمانی صحیفے ان کی قوم پر ان کے آبا و اجداد پر نازل ہوئے اور ایک وہ لوگوں کو گروہ تھا کہ جن پر کوئی کتاب نازل بھی نہیں ہوئی اور وہ کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے تو انہیں امی کہا گیا یتلو علیہم آیاتی ہی یہ نبی ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ یو اور انہیں ستھرا پاکیزہ کرتے ہیں ویو علم حم الکتاب الحکمہ اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں پہلے فرمایا پڑھ کر سناتے ہیں پھر سکھاتے ہیں تو حضور پڑھ کر بھی سناتے تھے قرآن اور صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے بھی تھے صحابہ کرام کی زبان عربی تھی اگر صرف عربی کے آنے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا تو صحابہ کرام کو سیکھنے کی حاجت نہ تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے قرآن سکھایا معلوم یہ ہوا کہ صرف عربی اور ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ حضور کے نور سے فیض حاصل نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان قانون ان قبل اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے لفی دلا علم مبین کھلی گمراہی میں تھے تو حضور کی آمد یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ گمراہی میں تھے وہ آخرین امن ہوں اور ان کے علاوہ دیگر لوگ لم یلحق جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے صاحبۂ کرام کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور حضور کا فیض تا قیامت آنے والے لوگوں پر جاری و ساری ہے کہ صحابہ سے سیکھا تابعین نے تابعین سے سیکھا تبا تابعین نے اور آج تک علم ہم تک پہنچا تو یہ سب حضور کا فیض ہے کہ حضور نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے پوری دنیا میں حضور کے فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو جاری کیا صحابہ علیہ مردوان کہ مزارے پر انوار پر اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے وہیز الحکیم اور وہی غالب حکمت والا ہے غالب فضل اللہ میں یشا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے قرآن کا علم قرآن کا نور قرآن پاک کا فیض اسے ہی ملتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اے اللہ تو ہم پر بھی فضل فرما اور ہمیں بھی قرآن پاک کا نور عطا فرما اللہ فضل اور اللہ بڑے فضل والا ہے آج بعض لوگوں کو اگر آپ جا کر نصیحت کریں تو وہ تنگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمیں پتہ ہے نماز کی کیا برکتیں ہیں زیادہ آپ ہوشیاری نہ کریں ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں تو ایسے لوگوں کو تمبی کی جا رہی ہے کہ صرف معلومات ہونا کوئی کافی نہیں ہے صرف یہ معلوم ہو کہ سامنے گڑا ہے یہی کافی نہیں بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے اور گڑے سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے مسل الدینہ ملو طوطا ان کی مثال ان کا حال جن پر تورط کا بوجھ لادا گیا جو طوریت کو ماننے والے ہیں جو طورت کو جاننے والے ہیں جن کو تورت کی معلومات ہے طورت شریف کی ثم لم يحملوها پھر ان لوگوں نے اس طورت شریف پر عمل نہ کیا ان کی مثال ایسے ہے کم اصل جیسے گدے کی مثال حمار کے مانا گدا یاش اسفارن وہ بہت سارے بوجھ اٹھاتا ہے کتابیں اس پر لاد دی جائیں تو بتائیے گدے کے پیٹ پر کتابیں ہوں تو گدے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا تو صرف معلومات ہو کہ یہ گڑا ہے اس سے کافی نہیں بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اس گڑے میں گرنے سے بچنے کے اسباب بھی کیجیے بھی مثل قومل کزب بھی آیات اللہ بہت برا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا دل اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی میں کامیابی ہے نہ فرمانی کرنے کا انجام برا ہے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اللہ کے حضور جواب دینا ہے یہ کس کو نہیں پتا سب کو معلوم ہے لیکن دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے قل اے محبوب آپ فرمائیے یا ایو لدین ہادو اے یہودیوں ان جان تم ان کم اولیا الی مندون اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو اللہ کے محبوب بندے ہو عام لوگوں سے ہٹ کر یعنی تمام لوگوں میں تم ہی اللہ کو محبوب ہو اور تم سمجھتے ہو کہ مرتے گی تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے تم یہ سمجھتے ہو تو پھر دنیا کی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہو تم موت سے ڈرتے کیوں ہو تم مرنے سے گھبراتے کیوں ہو اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ کراچی کے اندر تم جھوپڑی میں رہتے ہو مشکلات برداشت کرتے ہو تو وہ کہے کہ میں اگر لاہور چلا جاؤں تو میرا تو وہاں محل موجود ہے آلی شان محل ہے ہزاروں خدام ہیں تو اس سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ تم کراچی کے اندر یہاں بیٹھ کر اس قدر سختی اور گرمی کو کیوں برداشت کر رہے ہو جب تمہارے لیے لاہور میں راحتیں موجود ہیں جاؤ لاہور اور وہ ایک لمحے بھی یہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوگا تو سوال یہ ہے کہ جب یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں تو پھر یہ موت سے گھبراتے کیوں ہیں تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے اصل بات یہ کہ ان کا ضمیر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں برے کام کا انجام برا ہوگا اسی طرح آپ دیکھ لیجیے کہ جو گناگار مسلمان ہے اسے آپ نصیحت کریں تو فورن کہے گا ارے اللہ غفور رغیم ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہی ہیں جب کوئی ایسا کہے تو آپ دیکھیں وہ موت سے پھر گھبراتا کیوں ہے جب مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانا ہے تو موت سے تو وہ خوش ہونا چاہیے وہ موت سے گھبراتا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے برے کام کا انجام برا ہے تو سمجھ یہ کہ نیک لوگ بھی تو مساوقات موت کو پسند نہیں کرتے تو فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ نہ جانے مرتے وقت ہمارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں پھر یہ خوف ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے قبول ہوئے یا نہیں پھر کبھی نہ کبھی تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ خوف ہے کہ نہ جانے ہماری توبہ مقبول ہوئی یا نہیں پھر زیادہ لمبی عمر نیک لوگ یوں چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے لیکن جب نیک لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ موت سے پہلے انہیں جنت کے محلات دکھا دیے جائیں گے پھر جو نیک آدمی ہے وہ زندگی کو پسند نہیں کرے گا وہ ملک الموت سے کہے گا جلدی میری روح نکالیے تو جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں پھر دنیا میں لگاؤ اور دل نہیں لگتا بعد صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت کی تمنا کی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے فی سبیلک شہادت موتی فی بلدی حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگار تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی عطا فرما مجھے شہادت عطا فرما اور میرا مرنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں کر دے تو یہ ہر نماز کے بعد اکثر آپ دعا کرتے یہاں پر یہ سوال ہے کہ موت کی تمنا کرنا تو منع ہے اور صحابہ کرام موت کی شہادت کی تمنا کیوں کرتے تو فرما موت کی تمنا منع ہے دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر نا شکری اور بے صبری کی وجہ سے اور اگر اللہ سے ملاقات کے شوق میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے شہادت کی تمنا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اے یہودیوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ڈائریکٹ جنتی ہو اور اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے فتح من تو تم موت کی تمنا کرو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو ولا یت من دن سن لو یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ جو یہ زبان سے کہتے ہیں خود ان کا ضمیر کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں برے کام کا انجام برا ہے بیما قدمت عیدی اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ان گناہوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیم بل علیمینا اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اب یہ موت کی تمنا تو نہیں کرتے بلکہ ہر شخص موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اب اگلی آیت میں یہ نظریہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے تم بھاگ نہیں سکتے موت کی تیاری کرو قل اے محبوب آپ فرمائیے انل الموت الذی تفر رو ہو بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو ان ملا پس بے شک وہ موت تم سے ملے گی تم سے ملاقات کرے گی یعنی موت تمہیں ضرور آئے گی غریبی و شہادتی پھر تم اس رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم پھر وہ تمہیں خبر کرے گا تمہیں بتائے گا ان تمام کاموں کے متعلق جو تم کیا کرتے تھے اس لیے تم اپنے اعمال کو درست کر لو تاکہ جب تمہیں موت آنے لگے تو تم اللہ سے ملاقات کو پسند کرو انسان وہاں جانا پسند کرتا ہے جس کی اس نے تیاری کی ہے جب سارا سرمایہ دنیا میں لگایا ہے تو دنیا چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا اور اگر یہ سرمایہ آخرت میں لگا دیا تو مرتے وقت اس کا دل چاہے گا وہ جنت میں اپنا سلا دیکھے گا وہ موت کو خوشی سے گلے لگائے گا اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی ہم نے تو ساری کوششیں دنیا کے لیے کی ہیں ہماری صبح دنیا کے لیے ہے رات دنیا کے لیے ہماری نیند دنیا کے لیے ہے ہمارا کھانا دنیا کے لیے ہے ہمارا گفتگو کرنا کاروبار کرنا صرف دنیا کے لیے ہے تو جس دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے جب یہ چھوٹے گی تو پھر یقیناً بہت زیادہ صدمہ ہوگا اور جتنا دنیا میں زیادہ کوششیں کی ہیں مرتے وقت اتنے ہی زیادہ صدمات ہوں گے